ومن کفرف اللہ عن الْعَالَمِينَ میرے بھائیو ہمارا آج کا موضوع ہے عمرہ اور عمرے کے احکام میرے بھائیو عمرے کا معنی عربی ڈکشنوں میں ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا کسی جگہ کا ارادہ کرنا کسی جگہ کی زیارت کرنا اور علماء کرام کے نزدیک عمرے کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کی نیت سے بیت اللہ میں آنا بیت اللہ کا طواف کرنا صفا مروا کے درمیان صحیح کرنا اور پھر اپنے سر کے بال منڈوا کر یا کٹوا کر حلال ہو جانا آج کی ہماری اس نشست کا پہلا موضوع یہ ہے کہ کیا عمرہ واجب ہے یا غیر واجب ہے یعنی کہ عمرہ کرنا ضروری ہے یا عمرہ کرنا ضروری نہیں بہتر ہے جو کر لے ٹھیک ہے جو نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ عمرہ مستحب ہے واجب نہیں ہے لازمی نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن میرے بھائی درست بات یہ ہے کہ جیسے حج واجب ہے ایسے ہی عمرہ واجب ہے کیا دلیل ہے میرے بھائی کیسے ہم نے یہ بات کہہ دی کہ درست بات یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے میرے بھائی ان احادیث کی بنیاد پہ جن کا یہ مطلب یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے ان میں سے پہلی حدیث وہ ہے جسے امام دراختنی امام بہتی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آپ سے کئی ایک سوالات کیے ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل اسلام اسلام کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب تفصیل کے ساتھ جناب عمر فاروق سے منقول ہے دارہ قطنی میں اور امام بہقی کی حدیث کی کتاب میں اور وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا آپ جواب دے رہے تھے جناب جبیل علیہ السلام کو اور مقصد کیا تھا دونوں کا مقصد یہ تھا کہ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں ورنہ جناب جب علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے اور اللہ کے رسول بھی جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے جواب یہ دیا کہ السلام و انتشد اللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ و انطقی مصلاح و تز زکا و تحج و تا تمیر و تغم الجنابہ و تو تم الگو کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کا اعلان کرو اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور یہیں پہ اکتفا نہ کرو بلکہ ساتھ یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا اس بات کا بھی قرار کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو حج کرو اور عمرہ کرو نیز جنابت کے بعد غسل کرو وضو جب کرو مکمل کرو اور رمضان کے روزے رکھو یہ اسلام کے چیدہ چیدہ نکات بیان کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان میں تذکرہ ہے عمرے کا بھی تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ عمرہ کرنا واجب ہے یہ نہیں ہے کہ مصحب ہے اور واجب نہیں ہے بلکہ واجب ہے ضروری ہے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ علیہ سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ علن جہاد اللہ کے رسول کیا عورتوں پہ بھی جہاد فرض ہے مردوں پہ تو جہاد فرض ہے سوال یہ ہے جناب عائشہ کا کیا عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ جہاد کریں آپ نے فرمایا نعم علیہن جہاد لا قتال قططہ الحج العمر کہ عورتوں پہ بھی جہاد واجب ہے عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ جہاد کریں لیکن عورتوں کا جہاد وہ ہے جس میں لڑنا نہیں پڑتا جس میں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں نیزہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں تیر کسی کی طرف پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاد کیا ہے عورتوں کا فرمایا کہ حج کریں اور عمرہ کریں تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کے اوپر جہاد واجب ہے اگرچہ جہاد ان کا لڑائی والا نہیں ہے حجر عمرہ ہے لیکن واجب ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا میرے بھائی کہ عمرہ جو ہے یہ واجب ہے تیسری حدیث اسے روایت کرتے ہیں امام ترمذی امام بداود امام نسائی امام ابن ماجہ اور صحابی رسول ہیں جناب ابو رضین الوقیلی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان اب شیخ ان کبیر الحجہ کہ میرا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا ہے جسمانی لحاظ سے حد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جسمانی لحاظ سے عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ وہ سواری کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا تو آپ نے فرمایا حجا ابی کا واعتمر تمر کہ ابو رزین تم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو اور عمرہ بھی کرو یہاں پہ آپ نے آرڈر کے الفاظ استعمال کیے ہیں عربی میں حجا اور اعتمر یہ آرڈر کے الفاظ ہیں یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جن کا مطلب ہو کہ کر لو کر لینا چاہیے کر لینا بہتر ہے نہیں عربی میں حجا عربی جاننے والے جو احباب موجود ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حجا اور اعتمر یہ دونوں لفظ عربی میں ایسے ہیں کہ جو آڈر کے لفظ ہیں کہ اپنے باپ کی طرف سے حج کرو اور عمرہ کرو اور میرے بھائی یہ تو تھی احادیث صحابہ اکرام کا بھی یہی موقف ہے جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں ہے لئی سہد ان حج المرا کہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ وہ حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے اور بخاری شریف میں ہی جنابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عمرے کو حج کے ساتھ ذکر کیا ہے فرمایا واطم الحجل عمر اللہ کہ حج اور عمرہ کو مکمل کرو تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے حج واجب ہے ایسے ہی عمرہ بھی واجب ہے تو میرے بھائی ہماری آج کی نشست کا پہلا موضوع کیا تھا کہ عمرہ واجب ہے اگرچہ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ عمرہ واجب نہیں ہے لیکن ان احادیث سے یہ معلوم ہوا صحابہ کرام کس موقف سے یہ معلوم ہوا کہ عمرا واجب ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر ایک کے اوپر عمرہ واجب ہے بچوں کے اوپر بھی واجب ہے کیا عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے کیا بوڑھوں کے اوپر بھی واجب ہے اگر کوئی مینٹل ہو کیا اس کے اوپر بھی واجب ہے اگر کسی کے پاس مالی طاقت نہ ہو تو کیا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تمہارے لیے کہ تم عمرہ کرو تمہارے اوپر واجب ہے تو میرے بھائی عمرہ واجب ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں جس میں پانچ چیزیں پائی جائیں گی اس کے اوپر عمرہ واجب ہوگا دوسرے کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہوگا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اسلام بنیادی شرط ہے جو مسلمان نہیں ہے اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے بلکہ اس کا عمرہ ہوگا ہی نہیں اللہ تبارک سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان نمل مشرق نہرام اباد آم ہادا کہ مشرق جو ہیں یہ ناپاک ہیں یہ پلید ہیں یہ مشد حرام کے قریب بھی نہ آئیں تو جب وہ مشرق حرام کے قریب آنے کی ان کو اجازت نہیں ہے تو عمرہ کیسے کریں گے یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ ہمارے کئی دوست یہاں پہ ایسے بیٹھے ہوں گے جو کافر ممالک میں رہ رہے ہیں اور وہ شاید اس عز سے یہ سمجھیں کہ کافر اتنا پلید ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ صابن سے دھونا پڑے گا نہیں میرے بھائی اس عز سے علماء کرام نے یہ نہیں سمجھا بلکہ اس عائد کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے لحاظ سے اعمال کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے کافر جو ہیں وہ ناپاک ہیں پلید ہیں نجس ہیں ورنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی دعوتیں کھائی ہوئی ہیں یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی آپ گئے دعوت آپ نے قبول کی تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر ناپاک ہیں عقیدہ کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے اعمال کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے اور جناب ابو حرا فرماتے ہیں کہ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج میں جناب صدیق کو امیر حج مقرر کیا یہ حج کس سال ہوا تھا میرے بھائیوں کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ یہ حج کس سال ہوا تھا سن نو ہجری میں سن نو ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا حج کے لیے لوگ مدینہ سے گئے اور آپ نے امیر حج مقرر کیا جناب صدیق کو اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جناب علی بھی اس حج میں موجود تھے لیکن جس کو اللہ کے رسول نے امیر مقرر کیا وہ کون تھے جناب صدیق تھے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے رسول کے بعد امارت کے حقدار خلیفہ بننے کے حقدار اور مسلمانوں کے سربراہ بننے کے حقدار کون ہیں جناب صدیق ہیں تو ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے امیر حج جناب صدیق کو مقرر کیا اور وہاں پہ جناب صدیق نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ ہم یہ اعلان کریں مینا کے مقام پہ لوگوں کے سامنے یہ وعدے کر دیں حدی اکبر کے دن لوگوں کو بتا دیں کہ اس سال کے بعد کسی کافر کو کسی مشرق کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی آدمی کو بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میرے بھائی اس عدی سے بھی معلوم ہوا کہ جو کافر ہے وہ مکہ میں نہیں آ سکتا وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو حج عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی دھوکہ دے کے کر بھی لے تو اس کا حج نہیں ہوگا اس کا عمرہ نہیں ہوگا یہاں سے میرے بھائیو عقیدے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے جو توحید کے اوپر نہیں ہے چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو چاہے وہ اللہ کے رسول کو ماننے کا اعلان کرتا ہو چاہے وہ اللہ کو ماننے کا اعلان کرتا ہو جب تک وہ کفر کے اوپر ہے شرک کے اوپر ہے اس کا حج قبول نہیں ہے اس کا عمرہ قبول نہیں ہے چاہے جتنی بھی محنت کر لے جتنا بھی پیسہ لگا لے اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے میرے بھائی اہل مکہ حج کیا کرتے تھے اہل مکہ عمرہ کیا کرتے تھے اہل مکہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے ان کو ستو پلایا کرتے تھے وہ مینار جایا کرتے تھے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے صفا مروا کے مابین صحیح کیا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک کو تعالیٰ نے ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی اس لیے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور سورہ یوسف میں اللہ تبار تعالیٰ یہ بتا چکے ہیں کہ وہ اختراہ مشرقن کہ کسی کے دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی کہتا رہے کہ میں مومن ہوں کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک اس کا عقیدہ صاف نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کے جرم میں مبتلا ہوتی ہے اس لیے آج بھی کوئی بھائی کوئی دوست اگر توحید کے اوپر نہیں ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی بیٹے مانگتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی شفا مانگتا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے بھی ملازمت مانگتا ہے تو میرے بھائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ توحید کے اوپر نہیں ہے وہ کفر و شرک کے اوپر ہے اور ایسے آدمی کی عبادت اس وقت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اپنی ان شرکی عقائد سے وہ توبہ نہیں کرتا تو اس لیے عمرہ درست ہونے کے لیے پہلی شرط کیا بتائی گئی ہے اسلام کہ آدمی مسلمان ہو صحیح مانوں میں اسلام کے تقاضوں کے مطابق اور میرے بھائی یہ جو آپ نے مجھ سے ابھی حدیث سنی ہے جناب ابو ہریرا والی اس کے اوپر ذرا غور کریں اس حدیث کو بیان کر کے میں کچھ غلط فہمیوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جناب ابو ہریرا کہتے ہیں کہ جناب صدیق نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ ہم حج اکبر کے دن کس دن حج اکبر کے دن یہ اعلان کریں کہ آئندہ سے کسی مشرق کو حج کرنے کی جانچ نہیں ہے اور کسی شخص کو ننگے ہو کے طواف کرنے کی جانچ نہیں ہے لفظ کیا بول رہا ہے حج اکبر کے دن حج اکبر کا دن کون سا ہوتا ہے عام طور پہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر یوم عرفات عرفات والا دن جمے والا دن ہو تو یہ کون سا حج ہے حج اکبر ہے کتنے لوگ یہاں پہ یہ عقیدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی یہ بات درست نہیں ہے حج اکبر کہتے ہیں حج کو حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو حج اکبر کسے کہتے ہیں میرے بھائی حج کو ہر حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے یعنی عمرہ چھوٹا حج ہے اور جو حج ہے وہ بڑا حج ہے اور یوم حج اکبر کون سا ہوا حج اکبر والا دن کون سا ہوا دس تاریخ کو میرے بھائیو یوم حج اکبر کہتے ہیں یوم عرفات کو نہیں یوم نہر کو منا والے دن کو کیوں اس لیے کہ حج کے اہم ترین مناسب حج کے اہم ترین کام اور زیادہ تر کام دس تاریخ کو ہوتے ہیں وہ طواف جو حج میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے وہ دس تاریخ کو ہوتا ہے حج کی قربانی دس تاریخ کو ہوتی ہے کنکریاں دس تاریخ کو ماری جاتی ہیں اور بال جو منوائے جاتے ہیں کٹوائے جاتے ہیں دس تاریخ کو یہ کام ہوتا ہے اور ہادی حلال ہو جاتا ہے تحل اصغر جو ہوتا ہے وہ بھی دس تاریخ کو ہوتا ہے صفا مروا کی صحیح بھی دس تاریخ کو ہوتی ہے تو چونکہ حج کے زیادہ تر کام دس تاریخ کو ہوتے ہیں اس لیے اسے یوم حج اکبر کہتے ہیں یعنی کہ حج پورے کا پورا حج اکبر ہے اور جو یوم حج اکبر ہے وہ دس تاریخ ہے اس لیے یہ جو بات مشہور ہے کہ اگر یوم ارفات کو جمعے کا دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہے اس غلط فہمی کو میرے بھائیوں ذیل کر دیں تو برہر میں بتا رہا تھا عمرے کی وہ شروط جن کی بنیاد پہ عمرا واجب ہوتا ہے تو جو مسلمان ہے یہ پہلی شرط ہے امرا واجب ہونے کی اگر کوئی مسلمان نہیں ہے شرک کے اوپر ہے تو اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے وہ کرے بھی تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا دوسری شرط کیا ہے عقل مند ہونا دوسری شرط یہ ہے کہ عقل مند ہوگا تو عمرہ واجب ہوگا اگر کوئی میںٹل ہے پاگل ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی تو اس کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے اس کے اوپر عمرہ فرض نہیں ہے اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے کیا دلیل ہے اس کی میرے بھائیوں وہ حدیث جسے روایت کیا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہ روفی القلم تھا کہ تین طرح کے افراد ایسے ہیں جو مرفول قلم ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جن کا مواخذہ نہیں ہوگا جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا جن سے پوچھا نہیں جائے گا یہ کون سے تین افراد ہیں فرمایا ایک وہ جو پاگل ہو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا جب تک وہ تندرست نہیں ہو جاتا اس کے اوپر کوئی بھی عبادت واجب نہیں ہے اس سے نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا روزے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا حد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا عمری کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کیونکہ وہ مینٹل ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی اور دوسرے نمبر پہ فرمایا بچہ بچہ جب تک نابالغ ہے وہ مکلف نہیں ہے اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر حج واجب نہیں ہے اس کے اوپر روزے واجب نہیں ہے اور فرمایا ایسے ہی جو سویا ہوا ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا تو وہ اس سے جو بھی حرکت ہو جائے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے کوئی انسان سویا ہوا ہے سوتے ہوئے کو بات کہہ دیتا ہے کسی کو گالی دے دیتا ہے کوئی ایسی حرکتال بیٹھتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ آپ نے فرمایا روفی القلم فلاسا یہ تین جو ہیں یہ نقابل معاقدہ ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہے تیسری وہ چیز میرے بھائیو جو شرط ہے عمرہ کے واجب ہونے کی وہ کیا ہے بالغ ہونا پہلی کیا تھی مسلمان ہونا دوسری کیا تھی عقلمند ہونا تیسری شرط کیا ہے بالغ ہونا اور اس کی دلیل ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو جو نابالغ ہے چھوٹا بچہ ہے اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ عمرہ کرے تو کیا اس کا عمرہ ٹھیک ہوگا جی ہاں اس کا عمرہ ٹھیک ہے کیا دلیل ہے جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحا مقام پہ جو مدینہ سے چتیس میل دور ہے کچھ لوگوں سے ملے آپ نے ان سے پوچھا منل قوم تم کون لوگ ہو تمہاری قوم کیا ہے انہوں نے کیا کہا المسلمون ہم مسلمان ہیں مسلمان کی قوم کیا ہوتی ہے اسلام آپ نے پوچھا من القوم تم کون لوگ ہو تمہاری قوم کیا ہے انہوں نے کیا جواب دیا المسلمون کیا مسلمان ہیں تو انہوں نے آگے سے پوچھا من انتا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے منکسر المزاج تھے کس قدر آجدی والے تھے تواز پسند تھے کہ آپ نے اس میں اپنی گستاخی محسوس نہیں کی کہ میرے بارے میں پوچھیں تم کون ہو اور انہوں نے سوال کیوں کیا اسی لیے کہ آپ سادہ انداز پالے تھے آپ کی طبیعت آپ کا انداز اس میں کوئی فخریہ چیز نہیں تھی کہ لوگ دور سے سمجھاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں بلکہ ہجرت والی حدیث اگر آپ نے سنی ہوئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ مکہ سے عجت کر کے مدینہ آئے کوبا میں بیٹھے آپ کے ساتھ جناب صدیق بھی تھے لوگ مدینہ کے لوگ ملنے کے لیے آتے وہ جناب صدیق کو اللہ کے رسول سمتے جناب صدیق کو کیا سمتے یہ اللہ کے رسول ہیں اسے پتا چلتا اللہ کے رسول کی آج جی کا آپ کی توازوں کا آپ کی سادگی کا اور ان کو کب پتا چلا کہ اللہ کے رسول یہ نہیں ہیں وہ ہیں صاحب کہتے ہیں بیان کرنے والے کہ جب دھوپ آنے لگی تو جناب صدیقی نے اٹھ کے آپ کے اوپر چادر کی تب ان کو پتا چلا اللہ کے رسول تو یہ ہے وہ نہیں ہے میرے بھائیوں اسے اندازہ کریں اور یہی سادگی یہی توازو یہی آج دی مجھ میں اور آپ میں بھی ہونی چاہیے اللہ تو تکبر کو پسند نہیں کرتے جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا تو برحال یہاں پہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا من انت آپ کون ہیں آپ نے فرمایا انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول ہیں انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ آپ سے دین سکھا جائے آپ سے مسئلے پوچھے جائیں تو ایک عورت آئی بچہ اٹھایا ہوا تھا بچے کے اوپر کا کیا کہتی ہے الحاظ حجن اللہ کے رسول اس کا حج قبول ہو جائے گا آپ نے فرمایا نام والا کی اجرن اس کا حج ٹھیک ہوگا قبول ہوگا صحیح ہوگا لیکن اجر تجھے ملے گا ثواب تجھے ملے گا تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر بچے کو والدین حج کرواتے ہیں عمرہ کرواتے ہیں تو اس کا حج عمرہ ٹھیک ہوگا اور سواب والدین کو ملے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ بچہ بالغ ہو جائے تو کیا اس کا پہلے والا حج پہلے والا عمرہ کافی ہوگا نہیں نہیں نہیں بالغ ہونے کے بعد اس کو حج کرنا ہوگا عمرہ کرنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہماتے ہیں ایو ما حج سم بلغا فعلی کہ جو بھی بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ایک اور حج کرے تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے والا حج پہلے والا عمرہ کافی نہیں ہوگا چوتھی شرط میرے بھائی ہو واجب ہونے کی وہ ہے کہ انسان آزاد ہو کسی کا غلام نہ ہو آج کل تو غلامی نہیں پائی جاتی پہلے زمانے میں بہت غلام ہوا کرتے تھے تو غلام جو ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا تو جب وہ آزاد نہیں ہے تو اس کے اوپر امرا واجب نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالح ہی حج تخرا کہ جو بھی غلام حج کرے پھر آزاد ہو جائے اس کے اوپر واجب ہے کہ ایک اور حج کرے تو معلوم ہوا کہ پہلے والا حج پہلے والا عمرہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے آخری شرط میرے بھائیوں عمرہ واجب ہونے کی وہ کیا ہے استطاعت طاقت ہونا اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے یہ بات دھیان سے سن لیں کئی بھائی سوال کرتے ہیں ان کا ایک سوال یہ ہوتا ہے جی اگر کوئی عمرہ کرے تو کیا اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے نہیں میرے بھائیوں عمرہ اس وقت ضروری ہے جب استطاعت ہے طاقت ہے اور اگر عمرہ کرنے کے بعد استطاعت ختم ہو گئی تو حج واجب نہیں ہے حج کی اپنی شرط ہے اگر استطاعت موجود ہے تو حج واجب ہے نہیں موجود تو حج واجب نہیں ہے استطاعت کسے کہتے ہیں استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس مسلمان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ آسانی سے عمرہ کر سکتا ہو یعنی کہ سفر کا خرچہ کھانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو اور اتنے پیسے ہوں کہ پیچھے گھر والوں کو بھی خرچہ دے کے آئے اور سفر میں اس کی جان کو اس کے مال کو کوئی خطرہ نہ ہو اس کا نام ہے ستا تو جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ عمرہ کر سکتا ہے عمرے کے دوران اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے گھر والوں کا بھی پیچھے خرچہ دے سکتا ہے راستے میں جانوں مال کو خطرہ نہیں ہے اس کے اوپر عمرہ واجب ہے عورت اس کے لیے استطاعت میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ اس کا ماہرم موجود ہو ان کے عورت کو اوپر عمرہ تب واجب ہوگا جب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ان پیسوں سے اپنا سفر کا خرچ برداشت کر سکتی ہے اٹھا سکتی ہے سفر کے دوران ٹکٹ وغیرہ ہوٹل کا کرایہ اور اسی طرح کھانے پینے کا خرچہ وہ برداشت کر سکتی ہے اور محرم کی سہولت حاصل ہے تو اس کے اوپر عمرہ واجب ہے ورنہ اس کے اوپر عمرہ واجب نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں ایک عورت کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ اپنا خرچہ برداشت کر سکتی ہے لیکن محرم ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو شریعت اس کو یہ نہیں کہتی کہ محرم کا بھی خرچہ برداشت کرو ہاں محرم خود ہی جا رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ جا سکتی ہے محرم کسے کہتے ہیں کئی بھائیوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا عورت کا محرم کون ہوتا ہے میرے بھائیوں عورت کا محرم وہ مرد ہے جس سے عورت کا کسی بھی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا عورت کا محرم وہ ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے جس سے عورت کا کسی بھی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا